مجھے سے باہر جا رہے جب ہیں جبکہ آ رہی میں مدیر منورہ کی مسجد نبوی کے مدروس ڈاکٹر عبد صاحب بھی اسبادے اس کی غلط سے مل کے تشریف فرما ہے وہ کہہ رہے کہ ہو تاکہ شیخ کے جوابات میں مجھے کچھ پوائنٹ سن جائیں کچھ باتیں مل جائیں کیونکہ مجھے بھی مسجد نبوی کے لفظ میں دنیا سے آئے ہوئے اکثر مسلمانوں کے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے اور آپ ہیں کہ آپ لوگ مسجد سے باہر جا رہے ہیں شیخ مدینہ سے آئے ہیں شیخ کے سوال کا جواب سننے کے لیے اور آپ لوگ جبید سے مسجد سے نکل کر کے باہر تشریف لے جا رہے ہیں اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے جو جو حضرات میری اس آواز کو سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر رکھیں انشاءاللہ اللہ یہ جو سوالوں کی جو نشش ہوتی ہے بہت ہی اہم ہوتی ہے اور بہت ہی مفید ہوتی ہے جزاک اللہ خیر سوالات تو بہت زیادہ ہیں ہر سوال کا جواب دینا ناممکن ہے اور سارے سوالات اہم ہیں لیکن ظاہر بات ہے ہر ایک کا سوچنے کا زاویہ اور طریقہ الگ ہوتا ہے ممکن ہے جو سوال میں نے منتخب کیا ہے وہ آپ لوگوں کی نظر میں زیادہ اہم نہ ہو کیونکہ اصلوں کا اختلاف ہے لیکن باہر تمام سوالات بہت ہی اہم ہیں اور جتنا وقت ملے گا اتنے سوالوں کا جواب ہمارے شیخ میں ادرناک گے اور باقی سوالوں کے جوابات انشاءاللہ رات دیگر مساح سے آپ لے سکتے ہیں م... ایک م... اور سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مبارکہ ہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھایا گیا اور کس نے پڑھایا قرآن و حدیث کی روشنی ادا سے الدین امباد ایک بات میں اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہمارے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں جب کام پہلے کر لیتے ہیں اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کافی نقصان اٹھا جاتے ہیں مثال کے طور پر ہر جمرہ کے مثال ہیں وہ تب پوچھیں گے جب کام کر لیا ہے اور اس پہ دم واجب ہو رہا ہے دم دینا قبول ہے پہلے چارنے کا ٹیلی فون کرنا قبول نہیں اور اسی کی بالکل تازہ تازہ فریش مثالیں ایک دو میرے پاس ہیں کہ پچھلے ہفتے کے دوران ایک صاحب آسٹریلیا سے آ رہے تھے میاں بیوی بی آئے جدہ میں اترے اور مکمہ مکرنا چلے گئے اور جس لباس میں وہ آسٹریلیا سے چلے تھے اسی لباس میں انہوں نے عمرہ مکمل کر لیا اور اگلے دن سوال پوچھا کہ ہمارا کیا ہوا ہم بتائیں کوئی فائدہ ہوا اس کا گویا کہ وہ طباف تو کر رہے تھے صحیح تو کر رہے تھے اور کچھ لوگوں میں اتنی کامن سینس کی کمی ہوتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ کو کوئی خاص قسم کا لباس پہ اب ہی پوچھ لو فارغ ہو کے اگلے دن سوال کرنے کی نوبت آئی اس طرح نہ کیا جائے جب ضرورت محسوس ہو کہ ہم نے عمرے کے لیے جانا ہے حج کے لیے جانا ہے شادی کرنی ہے کوئی بزنس کرنا ہے کوئی کام کرنا جس کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو کرنے سے پہلے پوچھیں تاکہ دم دینے کی نوبت نہ ہو ابھی جو نبی اکرم ساسن کی ذات گرامی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جنازہ پڑھایا گیا یا نہیں شیخ تریم صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ مختصر کریں تاکہ سوالوں کے جواب زیادہ ہو جائیں میں چاہتا ہوں کہ اگر چند سوال بھی ہوں تو کچھ مکمل شکل میں تو ہو جائے اب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک زندہ ہے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک کا جنازہ کس نے پڑھایا بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں زندہ آدمی کا کوئی نماز جنازہ پڑھائے گا شہابہ کے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر شریف میں دفن کیا اوپر مٹی ڈال دی آج تک قبر موجود ہے زندہ آدمی کی قبر ہوتی ہے عجیب سی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناش مبارک جہاں آپ نے وفات پائی وہی پڑی تھی اختلاف ہو گیا کہ آپ کو دفن کہاں کیا جائے کسی نے کہا کہ مسجد افسا بیت المقدس کسی نے کہا مکہ مکرمہ جہاں آپ پیدا ہوئے کسی نے کہا مدینہ منورہ جہاں آپ نے وفات پائی صحابی نے کہا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سننے کا موقع ملا ہے کہ اللہ کسی نبی کی جان صرف اس جگہ نکالتا ہے جہاں اس کو دفن کیا جانا ہوتا ہے مسئلہ حل ہو گیا کسی نے کوئی ذہن میں بات نہیں رکھی کہ ہاں اب کسی اور سے بھی پوچھیں گے جیسا کہ ہم کرتے ہیں جیسے میں بات سن کے جائیں دل میں وہ اپنی جگہ کنڈی قائم ہے کہ ہاں پھر بھی پوچھیں گے اپنے کسی مولوی سے کہ یہ بات صحیح ہے نہیں سارے صحابہ نے قبول کر لیا نہ سے مبارک کو اس جگہ سے ہٹا کر اسی جگہ قبر کھوجی اب یہ جگہ کون سی ہے ام المنین حضرت تاشا صدیقہ رضی اللہ عنہ کا حجرا مبارک یہ آپ کا کمرہ ہے اور اجرائے مبارک کی کتنی وسط ہے وہ آپ دیکھیں حضرت رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں لیٹی ہوئی ہوں اور نبی اکرم سلسلم نماز پڑھ رہے ہیں جب سجدہ کرنے لگتے تو میری پنڈلی پر ٹانگ پر ہاتھ سے چوک مارتے میں اپنی ٹانگوں کو سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کرتے جب آپ اٹھتے تو میں دوبارہ اپنی ٹانگیں کھول دیتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار عالیہ کہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قصر کہلے لیں پیلس کہہ محل کہلے اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی سویا ہوا ہو دوسرا آرام سے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا سلامت اللہ وسلام و, و حل اب نماز جنازہ اسی جگہ پڑتی ہے کتنی بڑی جماعت ہو سکتی تھی وہاں چند لوگ کمرہ شریف میں داخل ہوتے جہاں نبی اکرم سلسل کی ناسی مبارک غسل کے بعد رکھی گئی تھی دس پانچ نو آٹھ سات مختلف جتنے اندر داخل ہوئے وہ اندر داخل ہوئے اور باقاعدگی سے جیسے ہمارے یہاں ایک سو دو سو پانچ سو ہزار اور ایک لاکھ کا جنازہ ہوتا ہے ایسا جنازہ نہیں ہوا لیکن پورے مدینہ منورہ اور گرد و نوا کے لوگوں نے جنازہ پڑھا شریک ہوئے لیکن جماعت کا انداز یہ نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے اور اس کی وجہ جگہ کی ضرورت جگہ کی مجبوری تھی اور دس دس پانچ پانچ لوگ داخل ہوتے گئے ارادہ کرتے گئے اور یہ سوال عموماً کون کرتے ہیں یہ سوال شیعہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم بڑے لیے پھرتے ہو ابو بکر صدیق کمرے فاروق عثمان غنی رضی اللہ محمد انتہائی گستاگی سے ان کے اسمائی گرانی لیں گے اور کہیں گے کہ جنازے کے وقت یہ کہاں تھے اصل میں وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جنازے کے وقت یہ خلافت کے معاملے کو حل کر رہے تھے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسی طرح ماننے والا ہوں جاسی آب سارے ماننے والے ہیں مانتے ہیں علی حضرت علی حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ سلسل کے امزاد بائی نبی صلی اللہ سلسل کے داماد فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر حسنین کے والد اور نبی سلسل کے خلیفہ راشد ہم بھی اتنا ہی مانتے ہیں بلکہ ان سے بھی ہم زیادہ ان کا احترام اور کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں سوال کرتا ہوں ان سے کہ اگر ابو بکر صدیق گمرے, فاروق عثمان غنی رضی علوم نے جنازہ نہیں پڑھایا تم بتاؤ کہ تمہارے علی نے پڑھایا تمہارے مجھے میں کہنا پڑ رہا ورنہ وہ اصل میں ہمارے لیکن اگر تین کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر ایک کو کھینچ کے اپنا بناتے ہو بتاؤ تمہارے علی رضی اللہ نے جنازہ پڑھایا تھا انہوں نے بھی نہیں پڑھایا سارے لوگوں نے اسی طرح جنازہ پڑھایا جس طرح کہ میں نے کیفیت بیان کی ہے اور آپ کا جنازہ اسی طرح ہوا اور جتنے لوگ مسلمان مرد و زن بچے بڑوں نے بچوں نے مردوں نے عورتوں نے سب میں جنازہ پڑھا لیکن ایک جماعت میں اب سمجھنے میں کہ کتنی جماعتیں ہوئی ہوں گی اس انداز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا گیا شیخ نے انسانوں سے کمرے کے ایک بات جان کی تھی تو تومرے سے متعلق ایک سوال ہے کہ امرا کرنے والا شخص اپنے ہاتھ سے اپنے سر کے بال اڑوا سکتا ہے جبکہ ابھی بھی وہ آتے حیران میں ہے یہ سوال صحیح بات یہ ہے کہ میں نے خود میں نے یہ خود دارل افطار سعودیہ سے یہ سوال کیا تھا کہ ایک آدمی مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں دونوں نے عمرہ مکمل کر لیا یا مینا میں پہنچ گئے گویا کہ حج مکمل کر لیا باقی اب رمی اور بیات مینا ہے اب جب ہم نے عمرہ مکمل کر لیا صفا مروہ کی صحیح سے فاروق ہو گئے مروہ سے باہر نکل کر قریب میں گھر ہیں میاں بیوی بی گھر چلے گئے ابھی شوہر نے اپنے بال بھی نہیں کٹوائے احرام بھی نہیں نکالا اور وہ کینچی پکڑ کے بیوی بی کے بال کاٹ دیتا ہے یا دو آدمی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ دیتے ہیں دو میں سے ایک تو احرام میں ہے یا نہیں ایک کے کاٹے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے ایک احرام کی حالت میں کاٹ دیتا ہے دارالختار والوں نے کہا کہ جب اس کے مناسب مکمل ہو گئے ہیں تو حکمر وہ احرام سے نکل گیا ہے شہر مربع کسی مکمل ہو گئی جیسے ہی وہ مربع سے باہر نکلا اس کا عمرہ مکمل ہو گیا بہتر افضل اور احوت زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ کسی سے بال کٹوائے کیونکہ وہ حیران بندھے ہوئے ہیں لیکن اگر اس نے انتظام کر رکھا ہے اپنا مشین اپنی کوئی جیب میں رکھی ہوئی ہے تو وہ اپنی مشین پھیر لیتا ہے انشاءاللہ اس کا عمرہ صحیح ہے لیکن افضل بہتر احوت یہ ہے کہ کسی دوسرے سے کٹوائے اور اگر یہ سمجھے کہ میں وہ چار کینچی مار کے فارغ ہو جاؤں گا وہ ویسے ہی جائز نہیں ہے چار کینچی دو ادھر ایک آگے ایک پیچھے کو سنٹر میں مار لی اگر کس طرح کہے کہ بال کاٹ لے اور احرام سے فارو گیا یہ طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے فلفا سے ثابت نہیں قصر اور حلق یہ دونوں حلق تو معلوم ہے کہ پورا گنجا اور قصر کا معنی ہے بال چھوٹے کرنا اب اگر سار کے پانچ سات حصوں سے چھوٹے کیے جائیں تو کیا سار کے بال چھوٹے کرنا شمار ہوگا آپ کسی باربر بار شاپ پہ چلے جائیں باربر کو کہیے کہ میری قصر کر دو عربی والا کوئی باربر بار شاپ والا ہو کہ میری قصر کر دو اس نے چھ ٹک لگائے اور کہا کہ جاؤ دس ہزار دیو آپ دس ہزار دے کے نکل گے وہاں وہاں تو آپ اس کے گلے پڑیں گے کہ میں نے کہا قصر کر دو میرے بال چھوٹے کر دو تم نے کیا کر دیا ہے صحیح مصنون انداز یہ ہے کہ بالوں کو یا گنجا کروائے یا سارے بالوں کو آدھے ون تھرڈ ون فورتھ کچھ نہ کچھ جتنے کٹوانے ہیں لیکن سارے سال کے بال کٹے غرض یہ کہ عمرہ مکمل کر کے اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں اگرچہ بہتر یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے سے کٹوائے نماز سے متعلق ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی ہر نماز کے بعد ایک سجدہ کرتا ہے کیا یہ ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد جو مستقل طور پر آدمی ایک سجدہ کرتا ہے یہ ایک نئی بدت ایجاد کرنے والی بات ہوگی کیونکہ نبی سلسل سے صحابہ سے آپ کے پاس لات و ہوگی نماز نبوی ہوگی کوئی نہ کوئی کتاب ہوگی کبھی آپ نے پڑھا ہو کہ نبی سلسل نے خلفہ راشدین نے صحابہ نے में से میں سے کسی نے یہ عمل کیا ہو کبھی کسی نے پڑھا پتہ نہیں اگر کبھی کسی کو دعا کرنی ہے تو وہ بھی بڑا عجیب سا انداز ہے کہ نماز کے بعد دعا کے لیے سجدہ کیا اور سجدے کے لیے ہاتھ ایسے رکھنے کی بجائے ہاتھ ساتھے رکھے ہوئے یاد دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ تو ایسے نا زمین کے اوپر لگے سنت کے مطابق سجدہ یہ ہے کہ ہاتھ زمین پر لگیں انگلیاں نہ اس طرح دبا کے رکھی ہوئی ہوں نہ ایسے کھلی چھوٹ بلکہ نارمل حالت میں زمین پہ ہاتھ لگا دیں یہ ہے سجدہ اور اگر ہاتھوں کو یوں کر دیں کیا یہ سجدہ شمار ہوگا یہ ویسے سنت کے خلاف عمل ہے لہذا ہر نماز کے بعد وہ بھائی جو مستقل سجدہ کرنے کے عادی ہو گئے ہیں وہ اپنی عادت کو ذرا تھوڑا لگام ڈالیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور اگر دعا کے لیے سجدہ کرنا ہے تو اکیلا سجدہ دعا, دعا کے لیے ثابت نہیں ہے اس کے لیے آپ دو رقم نماز پڑھیں اس میں ایک کی بجائے چار سجدے آئیں گے دعاؤں کو اور بڑھا لیجئے لیکن صرف اکیلا سجدہ برائے دعا سجدہ تلاوت ثابت ہے سجدہ شکر ثابت ہے لیکن یہ سجدہ دعا, دعا میری نظر میں آج تک اللہ سلی ایک بھائی کا سوال اگر کسی نے حیض کے دوران بیوی سے مباصرت کر لی تو کیا کرے جبکہ کی بیوی کی مرضی ہی سے ایسا ہوا بیوی اگر یہ کہے کہ کنویں میں چلاگ لگاؤ تو کیا کل ہے لگانی پڑے گی کیونکہ مجبوری ہے بیویا ہمارے ایک بھائی نے سوال کر دیا تھا کہ میں تو داری رکھنا چاہتا ہوں بیوی نہیں رکھنے دے دی, دی ہر معاملہ بیوی کچھ معاملات تو ٹھیک ہے دنیا داری معاملات ہیں ہم کوئی وزارت داخلہ کہتا ہے کوئی پرائم منسٹر کہتا ہے اگر پرائم منسٹر کہیں آج کل کی جمہوری حکومت میں تو صدر کا کام ہوتا ہے انگوٹھا لگایا ربر اسٹمپ ہوتا ہے صدر پرائم منسٹر ہی سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے گھروں میں ہماری خواتین پرائم منسٹر ہیں اس میں کوئی شک نہیں گھر کی مالکہ وہی ہوتی ہے لیکن ہر چھوٹے بڑے ہر دینی غیر دینی ہر دنیاوی ہر مذہبی ہر معاملہ میں صرف بیگم کی بات چلے گی یہ صحیح نہیں ہے اگر بیگم نے کہا بھی ہے تو اس کے باوجود آپ کو ایک قاعدہ یاد رکھنا چاہیے نبی اکرم سلسلن کا یاد ہے اللہ تا مخلوق الخال اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو مخلوق میں سے کسی کی اتا نبی سلسلامہ لاتا لا لے مخلوق قلد. یعنی جو بھی مخلوق میں آتا ہے نبی تو اللہ رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے گا نہیں سہادی ہو تاطی ہو آئمہ اربا میں سے ہو امام ہو پیر ہو استاد ہو ماں باپ ہو حتیٰ کے لیے پرائم منسٹر کیوں نہ ہو اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اللہ کی نافرمانی کے لیے کچھ کام کرنے کی خواہش کرے تو یہ ماننا جائز نہیں ہے لہذا ایام حیض میں اور کے ساتھ جمعہ کرنا منع ہے اور اس پر باقاعدہ فدیا کے بارے میں بھی بعض آسار موجود ہیں کہ اگر ایام حیض کے آغاز میں یہ غلطی ہو جائے تو ایک دینار اور اگر ایام حیض کے آخر میں جا کے یہ غلطی ہو تو نصف دینار لیکن یہ نبی اکرم سلسل کی ثابت نہیں ہے بعض صحابہ کے آثار میں یہ بات آئی ہے تو اس کے معنیٰ یہ ہوا حض کی حالت میں عورت سے جمع کرنا گناہ ہے اب بیوی کے کہنے سے اور بہت سے گنا ہوتے ہیں کم از کم اس طرح کے گناہ نہ کرے جس میں میڈیکل بھی بہت خطرہ ہے آپ لوگوں نے میڈیکل بھی پڑھا ہوگا کہ جمع کی حالت میں مرد کے لیے خاص طور پر ایام حیض میں جمع کی حالت میں بہت خطرہ ہے کوئی بیماری بھی لگ سکتی ہے اللہ رب ہمیں سنتوں پر عمل کرنے اور سنت کے بدابر چلنے کی توثیقات اللہ و ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں کہ روزی حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک کا سفر کرنے کی اجازت کتنے دن تک ہے اگر زیادہ دنوں تک بیویوں سے دور ہوں تو کیا معصیت میں شمار ہوگا اور وہ کمائی حرام ہوگی روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی کہاں بھی جائے کہیں بھی جائے کتنی دیر بھی رہے کوئی بات نہیں آپ باہر رہیں پچاس سال رہیں لیکن بیوی بچوں کا حق ہے وہ ادا کریں بیوی بچوں کو ساتھ منگوا لیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ بیوی بچے کو منگوانے کی طاقت ہے لیکن نہیں منگواتے کہیں گے جی ان کو یہاں منگوا لیا تو پھر وہی سارا یہیں کا کمایا یہیں لگا لیا تو بچایا کیا اور فائدہ کیا ہوا اب وہ وہاں اور یہ یہاں اور ہر سال جانی کی بجائے دو دو سال کے عموماً جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں دو سال میں دو مہینے چھٹی وہ اس کے پابند ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے اجازت لے رہ تو سکتا ہے چار مہینے سے زیادہ باہر لیکن اس میں بیوی بی کی مرضی شامل ہونی چاہیے اور اگر بیوی بی کو یہ معلوم ہے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے میرے لیے وہ ساری آسائشیں مہیا نہیں ہوں گی جو یہ باہر جانے کے بعد میرے لیے مہیا کروائے گا تو ظاہر کہ وہ بھی تعاون کرے گی کہ چلو بھائی چار مہینے کی پابندی ہے کہ چار مہینے کے اندر اندر تمہارا واپس آنا ضروری ہے میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتی ہوں میں تمہیں ایک سال کے بعد میں تمہیں دو سال کے بعد آنے کی اجازت دیتی اگر وہ اجازت دے دے تو دو سال بھی رہے اور اگر ایک سال کی اجازت دے تو اس ایک سال کے بعد اور اگر وہ اجازت نہیں دیتی وہ کہتی ہے کہ میرا حق ہے تو یہ یقیناً اس کا حق ہے اور آدمی کو وہاں رہنا چاہیے جس میں ہر طرح کے حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی پورے کر سکے لہذا جتنا عرصہ بھی رہیں ان دو پابندیوں کو یا تو بیوی بی کو ساتھ رکھیں اور اگر کسی وجہ سے آپ کا وہ کام ایسا ہے کہ آپ اس کو ساتھ نہیں رکھ پا رہے ہاں اتنی نہیں ہے تو پھر کم از کم میں واپس پاکستان انڈیا اپنے ملک میں جانے کے لیے سال بیوی بی کی اجازت سے ہر چار مہینے کے بعد شر ان اور دو سال بھی بیوی بی کی اجازت سے آپ رہ سکتے ہیں لیکن اجازت کے بجائے رہنا ساتھ ایک سوال انڈیا سے نازل ہوا ہے اس میں لکھا ہوا انڈیا سے نازل ہوا ہے اس لیے میں اس کو پڑھ رہا ہوں شاید انٹرنیٹ سے کسی نے بھیجا ہوگا اور وہ نکاح ہی سے متعلق ہے کیا نکاح ہمیں تین بار قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنا ضروری ہے یا ایک بار کافی ہے انڈیا سے نازل ہو اس لیے سوال لگ دیا گیا ہے اتنا بہت زیادہ اہم سوال نہیں ہے نکاح میں جیسے کہ یہاں لحظ نازل ہونا ہے ڈاؤن لوڈ یا ڈاؤن جو ہے اس کو نازل کا ترجمہ کیا گیا ہے نکاح میں اگر صرف ایک مرتبہ کہہ دیا جائے قبول ہے تو وہ کافی ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ ادھر سے ایجاب لڑکی کا باپ کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی اور وہ دلہا کہہ دے قبول ہے اب اسی پہ آمین کر کے اٹھ جائیں تو مولوی کو فیس بنتی ہے ہمیں مولوی کو فیس چاہیے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ دکھائے گا وہاں تو ہوگا نا اب وہ اپنی کاروائی تین مرتبہ ادھر تین مرتبہ ادھر دو چار لوگ جا رہے ہیں سن کے آ رہے ہیں اور نکاح کا پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے یہاں سعودی عرب میں نکاح ہوتا ہے اسلامی طریقے سے جو نکاح ہوتا ہے اس میں نہ تو چھ کلمے آتے ہیں ہمارے وہ چھ کلمے بھی سناتے ہیں چھ کلمے کبھی پہلے پڑھاتے تھے اب سناتے ہیں موری صاحب سنا دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو معلوم ہے کہ چھ کلمے ہمیں کہاں آتے ہیں جیسے مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ کلمے آتے ہیں تو لڑکے کا بھائی یا باپ ساتھ میں بڑا ہوا ہوتا ہے ہو وہ مولانا کی جیب کی طرف ہاتھ کرتا ہے اس کے بعد مولوی پود پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ جیب جو ہاتھ میں گیا ہاتھ جو جیب میں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ جیب گرم ہو گئی ہاتھ کے جیب میں جاتے مولوی کلمہ پڑنے لگتا ہے تو یہ سارے کے سارے ہمارے بنائے ہوئے سسٹم ہیں ان کی بجائے مسنون انداز سے خطبہ پڑھیں جو خطبہ مسنونہ خطبہ الحاجہ کے نام سے ہے اور ایجاب اور قبول دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول نکاح میں پانچ آدمی ضروری ہے لڑکی لڑکی کا باپ لڑکا اور دو گواہ یہ پینتن پاک اگر موجود ہوں تو نکاح ہو جاتا ہے اگر ان میں سے باپ نہیں ہے تو اس کی جگہ پر کوئی آدمی ہوگا جو اس کو اس نے مختار نامہ دے کر پاور اٹارنی دے کر بنایا ہے اب لڑکے کا کام ہے قبول کہہ دے سنت کے مطابق یہاں خبر میں الحمدللہ للہ کوٹ میں میں نکاح کر رہا ہوں ایک عرصے سے اپنے سارے پاکستانی بھائیوں کو بعض موجود آج موقع بھی ملا ہو تین مرتبہ میں نے کہلا رہا اور مجھے چھتیس سال ہو گئے ہیں نکاح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور میں نے کبھی نہیں سنا کہ کسی کاجی نے یو اے میں رہا میں سترہ سال یہاں عرصہ ہوا ہے کبھی کسی کاجی نے تین مرتبہ نہیں کہا یہ ہمارے صرف ہندوستان سے نازل ہونے والے سوال میں بات آئی ہے اور ہندوستان پاکستان میں شاید بنگلہ دیش میں بھی ایسا ہوگا وہاں ہوتا ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے ایک مرتبہ دلہ کہہ دے قبول ہے دلہے کا قبول کرنا ایک مرتبہ ہی کافی ہے جیب کی زیادہ باپ کی اجازت کے بغیر لڑکی کا نکاح ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم کا شاد ہے لا نکاح الا بے ولی ولی کے بغیر نکاح نہیں ہمارے جو لڑکی کو بگا کے لے جاتے ہیں اور کہیں بھی جا کے نکاح کروا لیتے ہیں وہ نکاح نہیں ہوتا کیونکہ اس میں ولی شامل نہیں ماں باپ ناراض ہیں کہ اس لڑکے سے تیرا نکاح نہیں کریں گے لڑکی اس کے ساتھ باہر جاتی ہے اور وہ پیسوں والے مولوی بھی, بھی مل جاتے ہیں انہوں نے یہ ایسا بھی ہمت ہی نہیں کی کہ وہ پوچھیں ان کو پیسہ چاہیے پیسے جمع کراؤ جس کے ساتھ جس کا چاہے نکاح کرواؤ لڑکی کی کے لڑکی کے والد والد نہیں ہے بہت ہو چکا ہے اس کا بھائی ہے اس کا دادا ہے اس کا چاچا ہے حتیہ کہ لڑکی نہیں تو بڑی خاتون ہے اس کا بڑی عمر میں نکاح کرنے کی نوبت آ اس کا بیٹا بالک ہے اس کا بیٹا نکاح کروا سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کا ولی عمر ہو گیا ہے اور ایک عرصے تک صحابہ میں سے ایک نکاح ایسے ہوا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کا نکاح کروایا پڑا تو یقین مانے کہ ایک عرصے تک ہمیں خود یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ بیٹا اپنی ماں کا نکاح کیسے کروائے گا یہاں ہمیں خود ایسا نکاح کروانے کا موقع ملا کہ بیٹا بالغ ہے اور اس نے اپنی ماں کا نکاح القبر میں کروایا تو یہ شریعت ہے اگر بیٹا بھائی باپ چچا دادا ان میں سے کوئی نہیں تو پھر بھی اس خاندان میں سے کوئی مرد ضروری ہے عورت نہیں آئے گی چاہے ماں ہے یا نانی ہے چاہے وہ لڑکی خود ہے عورت کبھی بلی امر نہیں ہو سکتی لہذا اس ستمے ہمارے پاکستان انڈیا میں بہت کوتا برتی جاتی ہے کسی تانگے والے کو اٹھا کے لے گیا اور کہا کہ میرا کسی کے ساتھ نکاح کروا دو دو چار آدمی ملے اور نکاح ہو گیا یہ نکاح نہیں ہے لا نکاح اللہ کے ربیٹ ہمارے لا نکاح نکاح نہیں ہے لا نکاحا تو اردو ہے لا نکاح اردو ہے یا عربی ہے اردو بھی ہے لا ن... نکاح کس کو کہتے ہیں اللہ کس کو کہتے ہیں لا نہیں لا اصل ہمارے اردو میں مشہور لفظ ہے لا نکاحا نکاح نہیں ہے الا بولی جب تک کہ ولی ساتھ نہ ہو یا ولی کی اجازت نہ ہو یا ولی کا نمائندہ نہ ہو شیخ نے جواب کے دورے بتا دیا آپ لوگوں کو شیر نکاح بھی پڑھاتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ شیر کو کر کے بابا بن کر کے پریشان کریں کہ میرا نکاح پڑھ دیجیے پڑھوانے کے لیے آئیے کوئی بات نہیں نماز سے متعلق دو جواب ہیں جس کو میں ایک ہی میں ذکر کر رہا ہوں یہ ہے صاحب <سؤال> ہیں بہت بہدر محتیس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مردوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا مکرو ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ دین نماز کے اندر میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ کرتے ہیں تو کن کن جگہوں پر دین کرنا چاہیے یہ مجھے دو سوال ہے وہ ایک دوسرا تھا دو سوال ہیں کہ جن میں سے یہ ایک پرچی جو ہے اس پر تو لکھا ہوا ہے کہ مردوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا مکرو ہے یہ بہت بڑے محدث ہیں لیکن مجھ سے آپ لکھوا لیجئے کہ جب اس کی محدث کی آپ اصل تلاش کریں گے تو یہ فقہ حمفیہ کے محدث نکل آئیں گے یہ سو فیصد یقینی ہے کیونکہ کوئی صحیح معنوں میں جو محدث ہے جو کسی امام کے ساتھ اٹیچ نہیں بلکہ محدث ہے وہ کبھی یہ نہیں لکھے گا کہ سیننے پر ہاتھ باندھنا مقرو ہے کیونکہ صحیح حادیث میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور ہاتھ سینے پر بندی سیاو اکرام کے بیانات کتب حدیث میں موجود ہیں وضا ارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صدر ہی صدر کس کو کہتے ہیں صدر سینہ ہے یا نہیں یا ناپ کو صدر کہتے ہیں یا پیٹ کو صدر کہتے ہیں صدر سینہ ہے اور احادیث میں سین کل خاص طور پر موجود ہے بلکہ یہ دل کے اوپر جو عموماً کہا جاتا ہے کہ دل کے اوپر کئی لوگ اتنا لے جاتے ہیں کہ وہ سنت کے سیدھا کرتے کرتے اپنا ہاتھ ہی اس طرف لے جاتے ہیں بائیں طرف محرض نے بات سڈانوں کو ایسا کرتے دیکھا ہوگا وہ یوں ہاتھ باندھے ہوئے ہوتے ہیں ان کا مطلب کہ دل یہاں ہے اور ہم اس کے اوپر ہاتھ رکھیں ابل بھی دل پہ رکھا ہوا ہے یا جیب پہ رکھا ہوا ہے یہ <laughs> وہ جانے اور ان کا کام جانے نبی اکرم سلسل نے نماز ادا فرمائی اور سینہ مبارک پہ ہاتھ رکھا نماز کے مسائل میں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے مردوں کی نماز عورتوں کی نماز دونوں کی نماز برابر ہے فرق ہے کپڑے میں فرق ہے جگہ مردوں کو یہ نسل ہے نماز باجمات پڑھنا واجب ہے عورتوں کے لیے باجمات پڑھنا ضروری نہیں ہے وہ اپنے گھر میں پڑھے ضروری نہیں بلکہ افضل ہی یہ ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے جگہ کا فرق ہو گیا اسی طرح مردوں اور عورتوں کے کپڑے میں فرق ہے مرد نے گھٹنوں سے تھوڑا نیچے تک پائجامہ پہنا ہوا ہے اور یہ عام جو بنیان چھوٹی ہوتی ہے یہ آدھے بازو والی ایک تو ہے پوری ایک آدھے والی اور ایک بنیان اور ہے سینڈو تو بہت پتلی پٹی ہوتی ہے نا ایک یہاں تک پٹی جاتی ہے آپ دیکھتے کندھے تک پٹی آئے ہے اگر کسی نے کندھے تک پٹی والی بنیان پہن کر اور پائجامہ آدھا پونا پہن کر نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی یہ ہے مرد کی نماز لیکن عورت کے لیے پورے جسم کا سر کے پورے بالوں کا ڈھانپنا نماز کے لیے انتہائی ضروری ہے اور اس کے بعد اکثر آپ دیکھیں کہ مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے کی اجازت ہے بلکہ ننگے سر نماز پڑھنا ان ٹوپیوں کو پہن کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے جو کٹی پھٹی مسجدوں میں پڑی ہوتی ہیں وہ کسی کی ادھر سے کوئی رال بہ رہی ہوتی ہے اس کے کھجور کے پتوں کی ٹوپیاں ہوا کرتی تھیں آج کل ذرا وہ ماڈرن ہو گئی ہیں پلاسٹک وغیرہ کی آ رہی ہیں کھجور کے پتھے کی ٹوپی ہے ادھر سے پھٹی اور ایک ٹانگ ادھر بہہ رہی ہے ایک ادھر بہ رہی ہے اور ان کا یہ جو دائرہ ہوتا ہے نیچے والا وہ ہر کسی کے سر کے الگ الگ تیل لگنے کے نتیجے میں اور میل لگنے کے نتیجہ میں اس کا رنگ بدلا ہوا اب ایسی گندی قسم کی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے سے ہزار گنا بہتر ہے کہ ننگے سر نماز پڑھے اور ننگے سر نماز پڑھنا جائے مرد عورت کی نماز میں فرق نظر آ رہا یہ فرق ہے اس کے علاوہ ہاتھ باندھنے کا رہائ دین کرنے کا اطحیات بیٹھنے کا سجدہ کرنے کا قیام کا کوما کا کوئی مرد عت میں فرق نہیں ہے لہذا جیسے مرد نماز پڑھیں اسی طرح ہی عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے دوسرا کیا رفائی کتنی جگہوں پر ہے اس میں سب سے پہلی جگہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے وہ ہے تقبیر تحریمہ کے ساتھ نماز کا آغاز کرتے ہی رفائی اس میں ہنفی شافی مال کی حملی وہافی سرنی شیعہ سارے شامل ہیں اب آگے باری آتی ہے رکوع کے وقت کے رفای کی جس میں اختلاف شروع ہوتا ہے اور اسی کے لیے لوگوں نے کتنے عجیب و غریب قسم کی کہانیاں گھڑی صحابہ کرام پر الزام لگایا کہ وہ نماز میں آ جاتے تھے لیکن بتوں کی چونکہ عادت بنی ہوئی تھی اپنی بغلوں میں بت چھپا کے لے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت روای جان کرنے کا حکم دیا تھا بعد میں چھوڑ دی چھوڑ دی کہ کوئی حدیث ثابت نہیں کوئی ایک بھی صحیح سنل سے ثابت حدیث نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ روای جان آپ نے چھوڑ دوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نے نماز پڑھائی کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں اور انہوں نے وہ رو نہیں کی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ ثابت ہوا اس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ باوجود تمام تر عزت و احترام کے صحابی ہیں عظیم صحابی ہیں فقیر صحابی ہیں عالم صحابی ہیں لیکن کیا ان سے بھول چوک ممکن ہے یا نہیں بھول چک صحابی سے ہو سکتی ہے بھول تو نبیش نسل سے ہو گئی دو رقطے پر کے اسلام کر رہا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ رضیلم کہا کرتے تھے کہ معلین کل اوز بے الخلق اور کل اعزر رب الناس یہ قرآن نہیں بلکہ یہ دم ہے پوری امت اسلامیہ نے اس بات کو مانا کسی نے بھی نہیں مانا کیونکہ یہ قرآن ہے حضرت عبداللہ بن مسود روم کہا کرتے تھے کہ اگر دو آت, تین آدمی ہیں تو امام کے ایک دائیں کھڑا ہو جائے ایک بائیں کھڑا ہو جائے کہیں ایسے جماعت ہوتے ہوئے آپ نے دیکھی ہے نہیں ہے <سؤال> امام کے بائیں کبھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا دائیں طرف چاہے دو چار زیادہ بھی ضرورت کے تحت ہو جائیں وہ کہا کرتے تھے کہ گھٹنوں پہ رکو کے وقت ہاتھ نہیں رکھنے بلکہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے سینٹر میں رکھنا ہے ایک نہیں کئی اس طرح کی باتیں ہیں حضرت عبلی مسعود رضی اللہ علی سے چوک ہو گئی یہاں بھی چوک ہو گئی کہ انہوں نے رفائی دہ نہیں کی ایک نہیں دو نہیں دس نہیں صحابہ کرام میں سے پچاس صحابہ کرام اور کموں بیش پانچ سو احادیث ہیں جن سے زیادہ ہوتا ہے کہ نبی سلسل رفائی دان کیا کرتے تھے اب ایک صحابی سے جب چوک بھی ہو گئی ہے تو رفائی دان کے ثابت کرنے والے کون ہیں چوک والے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جن سے اور بھی بہت چونکے ثابت ہیں اور ماننے والے کون کون سے ہیں بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی رضی اللہ عنہ چاروں بلبہ راشدین ہیں چھ اس میں اور شابت کریں شامل کریں اور عشرہ بشرا ہیں اور چالیس اور صحابہ پچاس صحابہ کرام سے ربل جان کرنا ثابت ہے پہلا اس کے بعد رقو جاتے ہوئے رقو سے اٹھتے ہوئے اور جس وقت آپ کوئی بھی خادہ کر کے ایک ہے دو رقتوں کے بعد کادا اور کبھی کبھی ہمیں ایک رکت کے بعد ہی کرنا پڑ جاتا ہے آپ امام کے ساتھ جا کے شامل ہوئے وہ ایک رکت پر چکا ہے اب ایک رکت بعد کادا آ ایک رکت کے بعد کادا کر کے اگر آپ اڑتے ہیں تو پھر جب ہاتھ باندھنے لگیں تو اس سے پہلے رفائی دن کر لیں یا دو رقتوں کے بعد جو مستقل قادا ہوتا ہے یہ تقبیر تحریمہ کے ساتھ رکوع جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے یہ تین روایت ایسے ہیں اور چوتھا جو استثناء یعنی نئے سرے سے جب آپ عطایات بیٹھ کے اٹھیں چار ہوگی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سجدہ جاتے ہوئے لیکن اہل علم نے ان روایات کو باقی صحیح تر روایات اور کثرت روایات کے مقابلے میں معمول بھی قرار نہیں دیا لہٰذا یہ چار مقامات ایسے ہیں کہ جن میں راہ جان کرنا سنت رسول سے صحیح طور پر ثابت ہے اور ان کے مخالف کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی نہ کسی صحابی کی طرف سے کوئی صحیح قول ملتا اس ماحول پر بہت طول طویل بحال کی جا سکتی ہے کیونکہ یہ بھی انہی مثال میں سر جن میں ہمارے یہاں جنگ چل رہی ہے ایک سوال ہے کیا گھر میں بچوں کے لیے گڑیا یا کتا بلی وغیرہ کی شدید یا کھلونا وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے گھروں میں آج کل چونکہ یہ چیزیں بہت پائی جاتی ہیں بچوں کے لیے اور بچوں کے نام سے لیتے ہیں ان کی اما نے سنبھال کے اوپر الماری میں رکھا ہوا ہوتا ہے اپنے لیے ایسا ہے یا نہیں لاکھ کیا ہوا ہے الماری کے اندر پڑا ہوا ہے خوبصورت بالو ہے خوبصورت بندر ہے خوبصورت بلی ہے خوبصورت کیا کیا شکلیں آج کل مل رہی ہیں اگر یہ الماری میں رکھیں بچوں کے نام سے حرام ہے نجائز ہے یہ بت پرستی کے کھاتے میں آنے والی چیز ہے لیکن اگر لائے ہیں وہ گڑیا ہے وہ گڑا ہے وہ بندر ہے وہ ہاتھی ہے وہ کچھ بھی ہے لا اگر بچوں کو دیتے ہیں تو بچے اس کا جو حال کرتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کبھی لات پھوڑ دی کبھی آنکھ پھوڑ دی کبھی کوئی کسی کا کان کاٹا کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ عبادت یا پرستش یا شرک کے کھاتے میں آ ہی نہیں سکتا لہذا بچے اس کا احترام نہیں کریں گے اگر کس طرح کا کھلونا لا کے دیتے ہیں انشاءاللہ کوئی حرض نہیں ہے اور اگر بزرگوں کے لیے یہ کھلونا لایا گیا ہے اور لماری میں اس کو لا کر کے رکھا گیا ہے تو وہ قتل جائز نہیں ہے جزاک اللہ شرٹ کے آگے یا پیچھے بڑی تصویر ہو تو وہ کیا نماز ہو جاتی ہے نبی اکرم سلسل کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو اور دوسری کیا چیز ہو تصویر ہو اب رحمت کے فرشتے داخل ہونے کے لیے امر ماں نے ایک تصویر بھی ہے اور کتا بھی ہے اور ایک جنبی کا لفظ بھی ہے لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ تصویر دیوار پہ بھی نہیں یہ تصویر کسی ٹیبل پہ بھی نہیں یہ تو سینے پہ سجا کے آیا ہوا ہے اور اسی کو لے کے نماز پڑھ رہا ہے اگر جاندار کی تصویر ہے جیسے کہ آج کل ہاکی کا پلیئر کرکٹ کا پلیئر یہ وہ کا پلیئر اور کہیں کہیں باقاعدہ کتے کا فوٹو وہ کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ سامنے فوٹو کتے کا لگا ہوا ہو وہ جاتے آتے آدمی کو دیکھ کر بھی کیا نکلے گا زبان سے تصویر دیکھتے ہی کس چیز کی تصویر ہے تو عجیب قسم کے لوگوں کے شوق بھی ہوتے ہیں کتے بلی کی تصویریں جانداروں کی اس طرح کی تصویریں لے کر نماز پڑھنا نماز کے لیے باعث کراہت ہے اگر نماز ہو بھی جاتی ہے تو یہ مکرو اور یہ ہے صحیح معنوں میں جس کو کہا جائے کہ یہ عمل نماز کے لیے مکرو ہے نمازی کے لیے مکرو ہے اب یہ کہیں کہ اس کی نماز باطل ہے اس کی نماز ہوتی نہیں یہ کہنا سور صحیح نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی لیکن کراہٹ رحمت کے فرشتوں کے لیے یہ رکاوٹ ہے نماز اللہ تعالیٰ کے یہ کرنے والا لہٰذا اپنی شرٹیں خریدتے ہوئے اپنے بچوں کے کپڑے خریدتے ہوئے اپنی بیگماد کے کپڑے خریدتے ہوئے تھوڑی نظر رکھا کریں یہ سب جگہ آگیا گیا بیگمات کے کپڑوں میں بچوں کے کپڑوں میں بڑوں کے کپڑوں میں نوجوانوں کی شرٹوں میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور بہت غلط قسم کے کلمات والے کپڑے آ رہے ہیں انتہائی غلط قسم کے مانے کلمہ انگلش میں لکھا ہوا ہے مانا پڑے جو آدمی کہے کہ میں نے کیا پہن لیا لہذا کپڑا خریدتے وقت آدمی کو تھوڑا ہوشیواد کے ساتھ اس کو اچھی طرح آگے پیچھے سے دیکھ لیں کہ اس پہ کیا لکھا ہے یا کس چیز کا فوٹو بنا ہوا ہے ایسے نہیں کہ کوئی بھی رنگ خوبصورت لگا ڈیزائن خوبصورت لیا اور لے کے آگے کوشش کریں زندگی میں جو نمازیں زندگی میں جو نمازیں پتہ ہو گئی ہیں ان کو کیسے دیا جائے اس کے لیے کیا ہو ابھی کل ہمارے یہاں بات چل رہی تھی قضاء عمری کی یہ جو رات گزری ہے پچھلی رات کی بات ہے قضاء عمری کا ہمارے علماء نے بہت سارے علماء نے ہمارے تو ہمارا کہنا مجبوری ہے کہ ہمارے باقو ہند میں جو بھی ہیں انہوں نے قضاء عمری کا نسخہ تیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ایک آدمی کی کتنی نمازیں رہی ہیں تو وہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھتا جائے یعنی روزانہ کتنی نمازیں یہ پڑھے گا دس پانچ تو ہیں اور پانچ اس نے ساتھ اور ملا دی تاکہ اب یہ کس سال کی نماز ہے اسے نہیں پتا کس مہینے کی نماز ہے اسے نہیں پتا کس دن کی نماز ہے اسے نہیں پتا تو کے حساب سے نمازیں پڑھے جا رہے ہیں یہ قضاء عمری کا طریقہ ختم ثابت نہیں ہے اور عقلی طور پر آپ دیکھیں ایک آدمی نے پچاس سال کی عمر میں آ کے نماز شروع کی کتنے سالوں کی نماز چھوٹ گئی پچاس نہ کہیں نا پندرہ نکالنے پہلے بلوغت والے جب تک نماز فرض نہیں چاہے وہ پڑھ ہی رہا تھا فرض ہوتی ہے پندرہ سال کے بعد آکر یا بچہ تیرہ چودہ میں بالغ ہو جائے بالک ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی پینتیس سال لے لیں پینتیس سال کی نمازیں قدا ہیں اور پچاس سال کے بزرگ نے نماز شروع کر دی کتنے سال اور پڑھے گا عمر کتنی لکھوا کے آیا ہے پتہ ہے کسی کو کوئی کوئی نہیں جانتا مان لیتے ہیں کہ دس سال اور نماز پڑی ساٹھ سال کا ہو گیا بہت ہو گیا پیچھے کتنی بچ گئی کیلکولیشن تو آپ کر سکتے ہیں نا پندرہ سال پھر بھی بچ گئے پچیس سال بچ گئے اس کی عمر ستر سال ہو گئی پچیس سے دس اور کم کر لیں پندرہ سال ابھی باقی ہیں کہ وہ بزرگ گزر گئے اور بزرگ کو گزرنے کے لیے جتنی عمر چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہی بتائیے زیادہ تر آپ نے فرمایا عمار اور کی بین سے اور اوس میری امت کے لوگوں کی عمریں ساٹھ اور ستر کے درمیان ہیں اور آگے فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو سے آگے جاتے ہیں اور وہ آپ کو اندازہ ہے اپنے عزیزوں میں رشتے داروں میں دوست احباب میں آپ اندازہ کر کے دیکھیں کہ ساٹھ ستر کے آگے کوئی ہی جاتا ہے اور جو تھوڑے آگے گزرتے ہیں سو ایک سو دس ہو گئے وہ باقاعدہ اخباروں کی سرخیاں بن جاتی ہیں اگر کوئی آدمی ایسا مر جاتا ہے ایک سو بیس سال کا ہوئے پندرہ سال کا پچیس کا اخباروں میں خبر آئی ہوتی ہے فلاں ملک کے فلاں شہر میں یا اس کے دیہات میں سے اضافی دیہات میں کوئی آدمی مر گیا ہے ایک سو پچیس کیوں ایسا ہوا کیونکہ بہت نادر شاد و نادر کو ایسا ہوتا ہے نہیں تو عموماً ساٹھ ستر کے درمیان اب ستر میں آ کے مر گیا تب بھی اس کے تو دس پندرہ سال باقی ہے اب پوچھیے مولوی صاحب سے کہ آپ نے جو نسخہ تیار کیا ہے اب اس کا کیا توڑ ہے تو کہیں گے کہ وہ باقی اللہ معاف کرے گا تو کیا اللہ 35 سال کی نہیں کر سکتا اگر آپ نے آج نماز شروع کر دی آج سے پہلے کی جتنی نماز ہیں آپ نے صحیح معنوں میں توبہ کی اپنے سابقہ گنا پر ندامہ سابقہ گنا کو فوری طور پر ترک اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا پختہ عہد یہ تین شرطیں ہیں جب اللہ کے ساتھ اور بندے کے ساتھ اللہ کو گناہ ہے اور اگر گناہ کسی بندے کے ساتھ کیا ہوا ہے چوری کا گناہ ہے آپ نے چوری کی کسی کی اور مسجد میں بیٹھ کے اور تین شرطیں پوری کر دی اور توبہ بہت یا اللہ معاف کریں یا اللہ معاف ما... ہو جائے گا پہلے اس کی جو اس کی جیب کاٹی ہے اس کے گھر میں پیسہ دے کے آؤ پھر معاف ہوگا ورنہ نہیں اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے یہ تین شرطیں پوری ہونی کافی ہیں تین شرطیں پوری ہو گئیں وہ انشاءاللہ اللہ پچھلے گناہ سارے کے سارے اللہ معاف کرے گا یہ ہے توبہ نبی اکرم وسلم کا شاد ہے کسی گناہ سے توبہ کرنے والا اس گنا سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہے کیا ضرورت اب یہ ڈیلی کے نیا کام کرنے کی پانچ کے ساتھ پانچ اور پڑھتے جاؤ روزانہ دس اللہ نے اللہ کے رسول نے ہمارے لیے پانچ نمازیں فرض کیں اور یہ دس مکمل روزانہ پڑھ رہا ہے یہ طریقہ کار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابر نہیں ایک صاحب زکا سے مطالب پوچھتے ہیں کہ دکان میں لگائی گئی پورجی اور اس کی آمدنی دونوں پر زکات نکالنا پڑے گا یا کسی ایک طرف دکان میں لگائی گئی پونجی پر تو ذکر ہے نہیں پسند دکان کی ڈیکوریشن ہے اس میں بہت قیمتی کام کیا آپ کو معلوم ہے کہ بعض دکانیں ایک ایک دو دو چار چار لاکھ کے شو بنتے ہیں دس دس بیس بیس لاکھ لگتا اس پہ کوئی ذکات نہیں وہ لگ گیا دکان میں لگ گیا لیکن اگر آپ نے کچھ سٹور میں رکھا ہوا ہے اسی دکان کے لیے اور کچھ دکان کے اندر بھی مال موجود ہے دکان کے اندر موجود مال اور آپ کے سٹور میں جو مال موجود ہے اس پر زکات ہوگی اور ان سے جو آپ کما رہے ہیں جو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہے یا گھر میں ہے جیب میں ہے سیف میں ہے جہاں کہیں بھی ہے اس پر بھی زکات ہوگی کیونکہ وہ بھی مال ہے جو آپ کما چکے ہیں اور یہ بھی مال ہے جو آپ کے پاس پیسے سے پڑا ہے ایسے تو نہیں رکھا ہوا سٹور میں اب رہا یہ کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہم تو مہینے مہینے کے حساب سے جو آج کل ڈیبٹ کریڈٹ کا سلسلہ چل رہا ہے ایک مہینے کے کریڈٹ پر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ایک مہینے کے کریڈٹ پر جو ہے اس کی اگلے مہینے شکایت نکال لیں اب اس طرح کریں گے تو آپ کو ہر مہینے شکایت نکالنی پڑے گی لہذا جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے آپ اس مال کی قیمت خرید آپ نے لیا ہے دس روپ درجن دس ریال درجن کے حساب سے اس کی آپ دکھا دے دیں آپ بیچیں گے بیس تیس ریال درجن اس کی نہیں جس قیمت پر خریدا ہے اس پر دکھا دے دیں اور اگر سونا ہے تو اس کی قیمت فروخت پر دکھا دیں کیونکہ اس کی اصل قیمت کیا ہے جو آج ہے خریدا تھا اس وقت پانچ سو ریال تولہ سونا تھا آج سونے کی قیمت ہو گئی ہے ہزار ریال تولہ اب اس کی قیمت بیچنے کے وقت جائیں گے تو پھر آپ کو سات سو پانچ سو ملے گا اس پر ذکات ہوگی لہذا دکان کے یا گودام کے اندر جتنا مال ہے اس پر بھی ذکا ہے اور جو پیسہ کما چکے ہیں اس پر سال گزرتے ہوئے اس پر الگ سے ذکات دینا ضروری ہے یہ بھی سے سوال ہے ایک بریلی مولی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ پیشاب کر کے چارپائی کے نیچے برتن میں ڈال دیا رات کو ایک صحابیاں آئی اور پانی سمجھ کر پی لیا جب صبح ہوئی تو آپ نے اس کے متعلق در... دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے پی لیا ہے تو آپ ہمارا کہ تمہارا پیٹ کبھی خراب نہیں ہوگا اور اس کے بعد ان کا جسم وادر ہو گیا برائے مہربانی اس کا جواب دیجیے یہ روایت پچھلے دنوں واٹسپ پر اور فیس بک پر اور مختلف چیزوں پر کافی زور شور سے چلائی گئی اور بڑی پھیلی ہوئی ہے جبکہ میں نے کوشش کی کہ یہ روایت مجھے کہیں صحیح صنعت کے ساتھ نظر آئے تو صحیح بات یہ ہے کہ میں ابھی تک صحیح صنعت تک نہیں پہنچ سکا یہ عام روایت جیسے عموماً مشہور کی جاتی ہیں اس سے چند دن پہلے ایک روایت تھی کہ خالی پیٹ پانی پئیں تو یہ بڑا نقصان دہ ہے وہ بھی آپ نے سنی ہوگی کچھ عرصہ پہلے ساتھ کچھ مولانا کا فتوا ڈال دیا پارک ساتھ کسی حکیم کا نسخہ بھی ڈال دیا جبکہ وہ روایت بھی بالکل صحیح ہے کسی بھی صحیح سنت سے وہ روایت ثابت نہیں ہے بلکہ خالی پیٹ پانی پینے کی ترغیب نبی سلسل نے دلائی ہے روزہ ہو اور روزہ کھولنے کے لیے کھجور میسر نہ ہو تو کس چیز سے روزہ کھولا جائے گا ہمارے لوگ عموماً کہتے ہیں کہ کھجور ملے تو نہیں اگر کھجور نہیں ملی تو پھر نمک نمک نہیں ملے تو پتہ نہیں نمک کہاں سے ڈال دیا اس نے اگر کھجور تازہ ملتی تو آپ تازہ کھجور سے تازہ نہ ملتی تو پھر چہارا یا جو سخت کھجور ہے اس سے روزہ کھولتے اور اگر کھجور نہ ملتی تو آپ پانی سے روزہ کھولتے روزے دار خالی پیٹ ہوتا ہے یا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارک یہ بتا رہی ہے اور صحیح حدیث میں یہ بات وارت ہے کہ خالی پیٹ پانی پینے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ اسی حدیث کے زمن میں بعض حکمہ کا حکیموں ڈاکٹروں کا میں نے قول پڑا کہ آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے جب اس میں پانی جاتا ہے تو اس کی انٹریاں ایک مرتبہ تازہ ہو جاتی جیسے کوئی چیز سوکھی ہوئی تھی پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا مر جائیں گے تازہ ہو جائیں گے اس طرح کی حدیث جو ہیں وہ آج کل واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ اور یہ بک پہ وہ بک پہ بہت زور شور سے پھیلائی جا رہی ہیں ان کو ذرا احتیاط کے ساتھ لیا کیجیے ج ترکم اللہ خیزا یہ سوال خاتون کی طرف سے آیا ہے اوپر سے کہ محترم شیخ ہم پاکستانی ہیں پوچھنا یہ ہے کہ پاؤں چھپا کر نماز ہوتی ہے یا بغیر چھپائے ہم نے سعودیہ میں مسجد نماز پڑھی تو سعودی عورتیں کہتی ہیں کہ پاؤں چھپائے بغیر نماز نہیں ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے جو چادر ہے اس کا جو سائز بتایا تھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاؤں کو چھپانا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جرابے پہنے یہ ضروری نہیں ہے کہ جرابیں پہن کے ضرور چھپائے سیدے گئی کچھ پاؤں کو تھوڑا ننگا ہو گیا کوئی بات نہیں ہے لیکن وہ کپڑا نماز کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سر سے لے کے پاؤں کو چھپا لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے پوچھنے پر کہ کپڑا کتنا لمبا ہونا چاہیے تو کہا کہ تمہارے اپنے کد سے بھی ایک بالش لمبا ہو چادر کد سے بھی ایک بالش لمبی ہو اب ایک برش لمبی ہوگی تو اس میں پاؤں ڈھک جائیں گے یا نہیں ہمارے یہاں پاک ہینگ میں یہ بات بالکل مروئی نہیں ہے ہمارے جو جیسی کیسی کو پجامہ پہنے ہوئے ہے کوئی شلوار پہنے ہوئے ہے ساری پہنے ساری تو پاؤں پہ آ جاتی ہے آسانی سے پاجامہ تو پاؤں کے اوپر نہیں آ سکتا نا وہ تو زیادہ سے زیادہ ٹانگ کے حصے تک آئے گا آگے کا پاؤں خالی ہے خاتون کے لیے یہاں الحمدللہ للہ سعودی عرب میں اور پورے خلیج میں نماز کے لیے باقاعدہ ایک چادر نکلی ہے جس کے انہوں نے بازو بھی نکال دیے ہوئے ہیں اور سر نکالا راستہ بنایا اور اس کے لیے بہترین کپڑا الگ سے ساتھ جوڑ دیا یعنی yani ایک پورا گون کا گون ہے جو اگر صحیح سائز کا لیں تو وہ پورے پاؤں کو اوپر سے ڈانب لیتا ہے پاؤں کو ڈاند کے نماز پڑھنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ تاخیر فرمائی ہے لیکن اس سے جو وہ نتیجہ عموماً کچھ لوگ اسے کر لیتے ہیں کہ ہاتھوں میں دوستانے ہوں پاؤں میں جرابے ہوں یہ ضروری نہیں ہے اسی بڑے کپڑے کے اندر جو جسم کو چھپانا ہے وہ کافی ہے الگ سے جرابیں اور الگ سے گلو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یہ سب پوچھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پودہ اثر کرنے کے باوجود کمپنیوں کے سامان چوری کر کے اپنے ملکوں میں بھیجتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کا کیا ہوگا ایسے لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ہدایت دا فرمائے ہوگا کیا وہ تو آگے جا کے ہوگا نا اور یہاں دنیا میں ہوتے ہوئے اگر کوئی اس طرح کی چوری ثابت ہو جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ چوری کی سزا کیا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وہ سارے چور مرد ہے یا عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹ دو قرآن کریم نے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ دو نام لیے لیکن پہلے کس کا لیا مرد کا اس کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے نہیں کہ زیادہ تر یہ کام مردوں میں کیونکہ کام ہی تو زیادہ تر مرد کرتے ہیں عورتیں تو گھر کی خاتون ہوتی ہیں وہ تو صرف وزیر اعظم ہیں آرڈر دینے کے لیے کام تو مرد کرتے ہیں چوریاں بھی پھر یہی زیادہ تر کریں گے مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے پہلے یہاں ایک جگہ جا کے وزانیہ تو وزانی وہاں گناہ کی طرف زیادہ تر رغبت دلانے والی جو ہیں وہ خواتین ہوتی ہیں لیکن یہاں چونکہ چور کی سزا موجود ہے دنیا میں پکڑا گیا چوری ثابت ہوگئی ہاتھ کٹ جائے گا چوری ثابت نہیں ہوئی بلکہ مال میں خرد برد ثابت ہو گیا اگر خورد بر ثابت ہو جائے تو اس میں بھی جیل بھی ہے اور اس میں کوڑے بھی ہیں اور اس میں جتنا مال کلبل کل کیا اس کو واپس کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کیس یقین جانے کہ ہمارے پاس بہت آتے رہتے ہیں میں صرف نکاح خان نہیں میں کورٹ میں کام کرتا ہوں اس قسم کے کیس بھی سارے ڈیل کرنے پڑتے ہیں لہذا ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے تمام جتنے بھائی جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں ان کو پوری امانتداری سے کام کرنے کی توفیق دے اور بچوں کو حرام کھلائیں گے چوری کر کے کل کو ان بچوں سے آپ کیا توقع رکھیں گے پہلی بات یہ کہ ان کے اخلاق پر یہ چوری کا پیسہ اثر انداز ہوگا بچے اخلاق سے نکل جائیں گے اور اگر اخلاق کے بعد مسئلہ رہا کہ بچوں کو بھی پتا ہے کیا ابا حضور کیسا پیسہ لا رہے ہیں اور اسی پہ وہ پلتے جا رہے ہیں کھاتے جا رہے ہیں اڑا رہے ہیں کل اللہ من نہ حرام ہر وہ خون جو حرام سے جنم لے گا حرام سے پروچ پائے گا فنارو فن اولا بہی میں بھی سمجھ مایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہی اولا ہے. آخرت میں آگ اور دنیا میں ہاتھ یا ہاتھ کٹواؤ یا آخرت میں آگ کا جاپ پلاؤ دونوں کام ہی بڑے سخت ہیں لہذا احتیاط کیا کیجیے جتنا بھی ہو سکے اپنے مال کو خالص حلال رکھیے تاکہ انشاءاللہ بیوی بی اور بچے بھی تابے رہیں اور دیندار رہیں جزاک اللہ خیر جزا. ایک سوال ہے ہندوستان کی میڈیا سے متعلق آج کل ہندوستان میں اطلاق اور حلالہ بڑا ذکر چل رہا ہے ایسی صورت میں آپ سے رہنمائی مطلوب ہے پاکستان انڈیا میں یہ دونوں کام جو ہیں طلاق اور حلالہ یہ بہت چل رہے ہیں اور حلالہ والی پارٹی جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتی ہے ہندوستان میں تو مسئلہ تھوڑا مختلف ہے گورنمنٹ کیونکہ نان مسلم گورنمنٹ ہے سیکولر گورنمنٹ ہے پاکستان میں اور ہمارے ہندوستان میں بھی اس اعتبار سے جس اعتبار سے مذہبی طور پر یہ اختلاف ہے ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ جائز حلالہ جائز ہے بلکہ وہ اس کو بڑا اہم فریضہ سمجھ کر سر انجام دیتے ہیں جہاں جہاں شیطان کا بس چلتا ہے وہ گناہوں کو سنوار سنوار کے پیش کرتا ہے اس حلالے کو شیطان نے ہمارے مولویوں کے سامنے اتنا بنا سنوار کے پیش کیا ہوا ہے فتوا دیں گے یہاں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ اپنی بیوی کو جاؤ تمہیں تین طلاق ہے مولوی سے پوچھوں پوچھو کہ ساری طلاقیں ہو گئیں اب مولانا میں کیا کروں کہتے ہیں حلالہ کرو اور حلالہ کرواؤ کہاں سے مول صاحب کے ساتھ سارے سولوشن موجود ہیں وہ یا خود اپنی خدمات پیش کر دیں گے یا کسی سرگردی کی خدمات پیش کریں گے یہاں سے حلالہ کروا لو حلال خانے باقاعدہ کھلے ہوئے ہیں یعنی غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے اگر یہی کام شیعہ کرے نام اس کو متا دیں گے نام شیعہ کے اسی فیل کا متا ہے کیا میں آپ سب سے ایک آواز میں سننا چاہوں گا کیا متا حلال ہے حرام ہے شیعہ کرے تو حرام ہے پانچ دن کا تین دن کا دو دن کا ایک دن کا نکاح مدا کہلاتا یہ نہیں جس نکاح میں مدت مقرر کر دی جائے وہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو وہ مدعا ہے شیعہ کرے تو حرام اور ہمارا مولوی کرے تو وہ حلال کتنا عجیب مت ہے یہ اہل سنت کے نام سے آج ہمارے پاک و ہند کی علما کی بہت بڑی پارٹی ہے جو یہ کام کر رہی ہے اور یقین جانے بعض لوگ جو وہاں سے نکل کے ہمارے لوگوں میں آ گئے انہوں نے اپنے واقعہ سنائے کہ اس گناہ کو ہم کس طرح لمبا کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کراچی میں یہ معاملہ ہوا مولویوں نے فتوا دے دیا کہ اس کا اب ہلاک ہونا چاہیے اب حلالہ جو کرنا ہے مروی نے طالب علم کے ساتھ یہ اپنے ساتھ نکاح کیا اور جو اس عورت کا شوہر ہے اس سے کہا کہ مدرسے کو ایک کتاب کی ضرورت ہے اور وہ کتاب ملے گی پشاور سے معاملہ کہاں ہوا کراچی میں اور کتاب ملے گی پشاور سے اب وہ بیچارہ تیاری کرے گا پشاور جائے گا یہ جہازوں والے تو سارے لوگ ہوتے نہیں اب اس کو ہفتہ دس دن لگیں گے جا رہا ہے آ رہا ہے کتاب ڈھونڈ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح لمبا کر دیتے کہ چلو طالب علم ذرا اچھی طرح حلالہ کر لیں بہت انتہائی تاجب بلکہ افسوس آتا ہے مولویوں پر ہلالے کے نام سے اتنا گنا شریعت کے نام سے کیا جا رہا ہے شریعت کے نام سے حلالہ اصل کیا ہے اصل حلالہ قرآنی کریم میں موجود ہے اس کو اگر یہ اپنا تو وہ حلالہ رہتا ہی نہیں وہ صحیح معنوں میں عورت کے لیے شرم ہے مرد کے لیے عزت افزائی کا ذریعہ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی تین طلاقیں شریعت کے مطابق تین ایک طلاق دی رجوع کیا پھر کبھی دوسری طلاق دی رجوع کیا پھر تیسری دے بیٹھا اب رجوع نہیں کر سکتا کب تک کے تنگ کہہ قرآن نے کہا کہ جب تک وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے اب اللہ رب کہا ہے کہ تین دن کے لیے کرے پانچ دن کے لیے کہا ہے نکاح کرے جیسا کہ عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے اور اگر کبھی وہ بیوہ ہو جائے تھوڑے دن ہوئے اس شوہر کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا پہلے شوہر کے لیے عدت کے بعد یہ حلال ہو گیا آدمی مر گیا چار مہینے دس دن ادھر گزارے اور گیارہویں دن جا کے اس سے نکاح کر لے جائز ہے اور شر ان قرآن سنت کی روشنی سے جائز اور ہلا اس نے طلاق لینی کسی وجہ سے لڑائی جھگڑا ہو گیا آج طلاق پہلے شوہر سے ہوئی تھی کل ہو سکتا ہے کہ وہی جھگڑا وہاں بھی جا کے بن جائے کچھ خواتین کی طبیعت تیز ہوتی ہے اتنا آسانی سے وہ کہیں بھی نہیں ٹک سکتی اگر وہاں گئی پھر اس سے بھی طلاق لے لینی اب دوبارہ واپس آ جائے تین مہینے تین ہائی گزارے پہلے کے ساتھ آ جائے کوئی حرض نہیں ہے لیکن یہ کہ تین دن چار دن پانچ دن اور عموما یہ حلالہ شاید تین دن کا ہوتا ہے اور پھر کتنی عجیب بات ہے کہ حلالہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ایک آدمی کے سپرد کر رہا ہے تین دن کے لیے اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جاتے ہوئے باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آدرا اپنی بھابھی کا خیال رکھنا جس کے ساتھ نکاح کیا ہوا اس کو کہہ رہا ہے کہ اپنی بھابھی کا ذرا کال کر یہ اس کی بابی رکھی اب اب اس کی کیا لگتی ہے یہ اس کی بیوی ہے لیکن شرمویا نام کی کوئی چیز پتہ نہیں ہے یا نہیں بابی کا ذرا اگر بابی بنا کے رکھے گا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی اگر اس نے بابی بنا کے رکھ لیا تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی ایک خاتون کو ایسی نوبت آ کہ دوسرا نکاح کرے اور دوسرا نکاح کیا دوسرے نکاح والے صحابی جو ہیں وہ اس لائق نہیں تھے کہ وہ جمع کر سکتے وہاں عورت رہ کے واپس آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے میاں بیوی کے حق کے لوجیت ادا کیے کہا یا رسول اللہ وہ تو ایسا نہیں ہے بیمار ہے یا کچھ بھی ہے تو نبی اکرم فرمایا کہ تم اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ نئے شوہر کے ساتھ باقاعدہ تمہارا نیا بیوی کا جو وضیح جو ہے وہ ادانہ ہو گئے اب اگر باغی بنا جی کے رکھتا ہے واپس لیتا ہے تو اس کا ماننا یہ کہ یہ نہ وہاں سہی گئی نہ یہاں صحیح گیا کیوں اپنی بیویوں کو طرح خراب کراتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ہدالہ بالکل جائز نہیں ہے یہ ہدالہ اصل میں ہراما ہے اس کا نام ہراما اور بڑا ہرام زنا کو شریعت کے نام سے ارتکار کیا جا لہذا اس سے بچیں اور جو شریعت نے صحیح طریقہ سے بیوی کو حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں بلکہ غلطی شوہر کرتا ہے مجھے ایک گجرات کے ایک ایڈوکیٹ تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی کتاب تو مولویوں کے خلاف تھی لیکن اس میں کوئی ایک باتیں کچھ مناسب بھی آ جایا کرتی ہیں اس نے کہا کہ تین طلاقیں جلد بازی کر کے تین تلاق کے معمولی معاملہ میں دین شوہر نے غلطی کس کی ہوئی غلطی شوہر کی یا بیوی کی سزا کس کو ملنی چاہیے اس نے الفاظ استعمال کیے بڑے گلتا ہے اس نے کہا کہ اس شوہر کا حلالہ کروانا چاہیے خیر ایک اور اسی سے متعلق سوال ہے خاتون کا کہ بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد بیوی کہنا یہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے جبکہ مرد اس کا انکار کر رہا ہے تو کس کی بات مانی جائے گی جبکہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے اگر کوئی گواہ موجود نہیں ہے اور بیوی صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے طلاق دی ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی اس کو ثابت کرنا ہوگا اگر کسی گواہ کے بغیر ایسے ہی صرف بیوی کی بات مانی جائے گی تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کبھی بھی شوہر سے ناراض ہوئی طلاق دینے کو جی چاہا تو کہہ دیا کہ یہ تو مجھے طلاق دے چکا ہے تو ظاہرہ کے مانی جائے تو پھر تو مرد وہ راستہ کھل جائے گا ایسی خواتین کے لیے جو کسی نہ کسی وجہ سے اپنے شہروں کے ساتھ نباہ کر رہی ہیں۔ یہ راستہ کھل جائے گا کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک گواہی کافی ہوتی ہے کچھ میں دو ہیں کچھ میں چار گواہیاں ہیں اور دو گواہیوں والوں میں یہ معاملہ طلاق کا معاملہ بغیر گواہی کے ثابت نہیں ہوتا لہذا اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ مسلم شوہر نے مجھے اطلاع دے دی ہے شوہر کہتا ہے کہ میں نے نہیں دی تو ظاہر ہے کہ اس میں صرف بیوی بی کی بات مان کر ان کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کے پاس ہوا ہے ایک سوال ہے کہ آج نبی کمانا اے نبی اے غیب کی خبر دینے والے کیا یہ ترجمہ صحیح ہے یہ ترجمہ ہمارے پاکو ہند کے ایک بڑے بہت بڑے عالم نے کیا ہے عالم بہت بڑے ہیں بڑے اعلی قسم کے عالم ہیں بلکہ حضرت اعلی اعلی حضرت اعلی حضرت کے نام سے معروف ہیں انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے یا ایو نبیو اے غیب کی خبریں دینے والے غیب نبی پاک کو تھا یا نہیں غیب نبی پاک کو تھا یا نہیں یہ جو میں شروع میں بات کی تھی نا کہ ہمارے یہاں تو اتنے معاملات نبی سلسل سے متعلقہ ہیں اگر ایک چھوٹی سی مثال سے آپ سمجھ لیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب ہوتا تو کیا حضرت عائشہ کی تحمت کو آپ قبول کر لیتے پرانی کریم نور میں واقعہ شروع میں موجود ہے نا حضرت عائشہ پر منافقین نے توہمت لگا دی اتنا پپگا کیا کہ ایک بار صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے اگر آپ عالم غیب تھے تو تحمت کی نوبت ہی نہ یہاں آ کے کوئی آدمی کہتا ہو آپ اس کا منہ بند کر دیتے کہ تم یہ غلط کہہ رہے ہو میں غیب جانتا ہوں میری بیوی میں کوئی یاد نہیں ایک مہینہ سے زیادہ عرصہ مسلسل ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ نبی شوشن کا پورا گھرانہ بلکہ پورے مسلمان پریشان رہے اور عالم الغیب نے یہ نہ بتایا کہ میری بیوی جو ہے وہ بری ہے جب تک عالم الغیب نے نہیں بتایا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیات نازل کر کے حضرت شاہ رحم کی برات دی کی جب اللہ نے برات کی تو رسول اللہ نے برات مانی یہ کہاں کا علم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیر نہیں تھا اور کسی بھی کو کسی بھی شخص کو اللہ کے سوا علم غیب نہیں ہو سکتا یہ خاصا کس کا ہے صرف اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ سے علم میں اضافہ فرمائے اور شیخ کی عبر میں اضافہ فرمائے اور ان سوالوں کے جوابات کو ان کی جنت میں داخلے کا ذریعہ بنائے پر عامد اور نماز کی ادان کا وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں اعلان کیا تھا کہ شاہ بھی درس ہے گھر کی اسلامی خواتین کا کردار لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس نماز ہی پڑھیں اور شیخ محترم کا در سنیں اور اس کے بعد حاضری پر انعامات ہیں اور جن لوگوں نے انعامی مقابلے میں شرکت کی ان کے لیے انعامات ہیں اور ابھی آپ کے سامنے سارے انعامات آ رہے ہیں دھیرے دھیرے اس سے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ نماز ہی پڑھیں اور شیخ کے در سے زیادہ اٹھائیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی جدایا فرمائے کہ آپ نے قیمتی سوالات کیے اور سب کے لیے اضافہ ہوا جدا اللہ خیر اور جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ